السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سورت شورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کا پچیسواں پارہ ہے اور سوریہ شورہ کا نمبر ہے بیالیس فورٹی ٹو سور شعرا کی آیت نمبر تیس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں الحمد الحمدللہ رب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سلاد اما بعد اعوذ المبیا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صد الله على محمد اعلیٰ علی محمد مبارک وسلم ربش رحل صدری ویسر علی عمری وحل العقد یفہ قولی مجائے من آحلی عام يا رب العلمی سور شور کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا تھا اور بنیادی طور پر توحید عملی کا ایک اہم ترین تقاضا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اس کا مطالبہ ہمارے سامنے آیا ابھی تھوڑی ہی دیر میں آہل ایمان کی صفات کا بڑا پیارا بیان آئے گا اور اس کے ذیل میں بھی ذکر آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی پکار پر لبئی کہا اس پوری صورت میں پکار ایک ہی ہے حکم ایک ہی بات کا دیا گیا اور وہ ہے اللہ سبان تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ مزید ذکر آئے گا انشاءاللہ سورہ اللہ کی آیتمبر تیس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں وَمَا فبیما كسبت اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی تم نے آگے بھیجی وہاں فن کسی اور بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اکثر و بیشتر انسانوں پر آنے والے مصاحب وہ ان کے اپنے اعمال کے ہی نتائج ہوتے ہیں اکثر ہمیشہ نہیں آزمائشیں تو امبیا پر بھی آئی علیہ السلام وہ تو ان کی درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں عام لوگوں پر مشکلات آئیں صبر کرے تو وہ ان کے گناہوں کا بھی معاف ہو جانے کا باعث بن جاتی ہیں لیکن عام طور پر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مصائب آتے ہیں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے جس کا علماء نے جواب دیا اسلاف نے جواب دیا بھئی کیسے پتہ چلے گا کہ آنے والی جو آزمائش ہے وہ سزا ہے یا اجر کا باعث بنے گی تو مصائب میں دل کیفیت کی کیا ہے اللہ کے حکم پر راضی ہے بندہ صبر کرے اللہ کا فیصلہ تو انشاءاللہ یہ آسمائی صبر کے نتیجے میں اجر کباعث بنے گی اور اگر آنے والی مشکلات پر مسائل پر پریشانی پر چیخنا چلانا واویلے مچانا ہے اندر کیفیت اطمینان کی نہیں ہے میں ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کو میرے گھر ملا تھا میرے ساتھ ہی اللہ معاف کرے اگر یہ ہے تو ڈرنا چاہیے کہ یہ سزا ہے اس کی اللہ معاف رکھے آگے فرمائے کہ کسی اور بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ہر ہر بات پر پکڑنے پر آئے تو کوئی جاندار باقی نہ چھوڑے پڑ چکے ہیں وما تم باجین تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عجیز کرنے والے نہیں وما من وما نصیر اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار اللہ کی نعمتوں کا بیان وامین اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سمندروں میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں مراد کے جب وہ سمندر میں روا دوا ہے تو دور سے دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کوئی پہاڑ جیسی شے یا دور سے لگے کہ پہاڑ ہی کھڑا ہوا ہے یہ اللہ ہی کی نشانی ہاں این یشا یس ریحا فیا بول اللہ روا کی دلا و اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو یہ جہاز اس سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اور پھر کیا ہو کہ تم سفر بھی اپنا آگے بڑھا نہ سکو ان فی لیکل لیکل شکور بے شکست میں یقیناً ہیں ہر خوب صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے او یو بے بیما کا سب کثیر یا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے امال کی وجہ سے ہلاک کر ڈالے یا بہت سو کو معاف کر دے یہ اللہ ہی کے اختیار میں انہی سمندروں میں جہازوں کو ڈبو کر بھی تائٹانک کس کو یاد نہیں جی انہی سمندروں میں جہازوں کو ڈبو کر بھی اللہ تعالی لوگوں کو موت دینے پر قادر ہے اور چاہے تو معاف کر دیں وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ فِي آیاتِنَا اور جان لیں گے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ما لَهُم مِن محیث کہ ان کے لئے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی اگلی آیات میں بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور انہی صفات کو اس انداز سے بھی لیا جائے کہ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں کرنا ان سب نے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے تو ان میں کیا صفات ہونی چاہیے کیا ان کی کوالٹیز ہے قرآن حکیم اس مقام پر بیان فرما رہا ہے ارشاد ہوا فما اوتی تم انشعین فمتا الحیات دنیا جو کچھ بھی دنیا میں کی اشیاء میں سے تمہیں کچھ دیا گیا تو وہ دنیا کا ناپائیدار یعنی عارضی فائدہ ہے مما امد اللہ خیر اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے وہ اب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے للدینہ آمن ان کے لیے جو ایمان لائی وہ اللہ اور یہ توقع دون اور وہ جو اپنے رب پر توقل کرتے ہیں پہلی بات دنیا عارضی فانی چند روزہ ختم ہو جانے والی اصل کیا ہے وہ جو اللہ کے پاس ہے سور آلام میں بل فیرون الحیات دنیا بالآخر تو خیر و اب تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دے تو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اب جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے وہ آخرت کو مطلوب اور مقصود بنائے سیدھی سی بات ہے بھائی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی دنیا بنانے ہی میں لگا رہے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا اور جو آخرت کو بنانے میں لگے گا ہاں دنیا کا کچھ نہ کچھ کش تو نقصان ہوگا بھائی سیدھی سی بات ہے لیکن اس چھوٹے سے نقصان نقصان سے مراد کچھ کمی کچھ برداشت کرنا کچھ عیسا کچھ سیکریفائس یہ ہے اور پھر بھی اللہ تعطیٰ فرمائے کسی کو تو اللہ کی نعمت ہے استفادہ کرے کو حرج نہیں لیکن بھارت آخرت کا طلبگار بنے گا تو اپنے آپ کو اس کو کہیں روکنا تو پڑے گا نا کہیں کم پر لانا تو پڑے گا نا کہاں وقت لگ رہا ہے فضولیات میں خرافات میں انٹرٹینمنٹ میں اب اللہ کے دین کے لئے لگانا پڑے گا تو دنیا کی لذت تو چھوڑنی پڑے گی نا اس مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں تو آخرت کا طلبگار بننا پھر اللہ کی ذات پر توکل کرنا کیوں تو توفیق میں وہ دے گا عمل کی اس ایثار کی توفیق میں وہ دے گا سیکرفائز کی توفیق بھی وہ دے گا بھی وہ ہے حالات کو بھی وہ سوارے گا اس پر توکل ہوگا تو یہ دین کا کام ہو سکتا ہے بلب اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں چھوٹوں سے بھی بچتے ہیں لیکن ان کی زیادہ فکر کبا, کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہوتی ہے سوریہ نسل میں ہم نے پڑھا تھا 31 میں سوریہ نجم میں بھی آئے گا انشاءاللہ ستائیس پارے میں بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا گناہ بہت سارے بہت بڑے ہیں سود خوری ہے بے حیائی کا معاملہ قتل ناک اینڈ سو so مگر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اگر باطل کا نظام ہے اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے تو بہت سے احکامات پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا کہتے نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جی وہ اوپر اگر شریعت کا نفاذ ہوگا تو بہت سے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان بہت سے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں ہاں وہ ادا ماں غدی بہ فرون اور جب غصے میں ہوتے تو معاف کر دیتے ہیں ایک معافی ہے انفرادی سطح کے معاملات میں وہی پسندیدہ ہے اور ایک ہے جب دین کے احکامات توڑے جا رہے ہیں شریعت کی پامالی کی جا رہی ہے تو کیا مجرمین کو بھی معاف کیا جائے گا میں مجرمین کے ساتھ تو پھر سزا کا معاملہ کیا جائے گا ورنہ تو کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں یہ فرق ہوگا انفرادی معاملات میں معافی پسندیدہ اجتماعی معاملات میں شریعت کے احکام کا نفاذ اس کی بہرحال کوشش کی جائے گی وہ لدین سجا بربیم اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار کو قبول کیا اس صورت میں کیا حکم آیا آیت نمبر تیرہ میں بس پوری صورت پڑ جائے حکم کا ایک ہی جملہ آیا عقیم الدین دین کو قائم کرو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبئی کہا رب کی پکار اس صورت میں کیا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا وہاں اقام اور انہوں نے نماز قائم کی ہاں عقیم الدین تک جانا تو ہے شروع کہاں سے ہوگا بھائی اقیم الصلاح یہ نہیں کہ باہر شریعت کے بڑے دعوے اور بڑے نارے اور بڑی کوشش بڑی اسٹرگل بڑے باہر نکل نکل کر آگے بڑھ بڑھ کر باتیں ہو رہی اور نمازیں ضائع ہو رہی نہ بھائی نہ اس ساڑھے پانچ چھ فٹ پر فوراً اس ساڑھے پانچ چھ فٹ کے وجود پر تو اختیار میرا ہے نا ادھر فورن اور جہاں اختیار نہیں وہاں جد جہد کرنا ہمارا فرض ہے یہاں سے اوپر جانا ہے ہوا میں کوئی بلڈنگ نہیں بنتی بھائی نیچے بنیاد ڈالنی پڑتی ہے پھر عمارت اوپر کی طرف جاتی پھر تکمیل ہوتی تو لبئی بھی کہا اقام السلام اور انہوں نے نماز خائن کی شورا اور ان کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں ہم پڑھ آئے ہیں سوریہ عال عمران آیت ون میں حضور نبی اکرم علی السلام کو حکم دیا گیا وہ شاہ وم فل اے نبی علی السلام معاملات میں سے مشورہ کریں تفصیل آئی تھی حضور پر تو بقی آ رہی آپ کو مشورے کی کوئی حاجت نہیں تھی مگر امت کے لئے آپ سنت عطا کر کہ اپنے معاملات کو مشوروں سے تیہ کیا جائے تو ایمان والوں کی شان کے اپنے باہمی معاملات باہمی مشوروں سے وہ تیہ کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَّقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں عطا فرمایا رسخ میں سے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں بدنی عبادات بھی انجام دیتے ہیں مالی عبادات بھی انجام دیتے ہیں جان کو بھی لگاتے ہیں مال کو بھی لگاتے ہیں جہاد بالمال بھی کرتے ہیں اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راہ میں بھی اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کروینا بہم البی ہم یم تسی اور لوگ کہ جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اس کی زیادہ شریعت نے عطا کی ہے وہ جزا سن سید اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے اللہ اکبر دیکھیے کانٹیکٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے پچھلی صورت ہم نے سمجھی تھی حامی میں سجدہ وہاں فرمایا کہ بدی اور بھلائی برابر نہیں برائی کا جواب کس سے دو بھلائی سے یہاں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے برائی کا جواب ایسی ہی برائی کیا مطلب ہے حامی میں سجدہ کا مطالعہ کر رہے تھے دعوت دین کا بیان تھا دین کی دعوت پیش کرنی تو سیدنا عیسی علیہ السلام کا قول کوئی تمہارے گا, دا, گال پر دائیں گال پر تھپڑ مارے تو اپنا بایاں گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو بھائی دو تھپڑ اور مار لے مگر میری بات سن لے یہ ہے دعوت کا عمل دعوت دین کے مرحلے میں تو برائی کا جواب بھلائی سے لیکن جب شریعت کے نفاذ کی بات آئے گی تو جو لوگ رکاوٹ بنیں گے ان سے جنگ بھی ہوگی اور جو شریعت کے احکام کو توڑیں گے تو ان پر شریعت کا حکم نافذ بھی کیا جائے گا جیسے کہ قاتل کی سزا چور کی سزا وہاں بدلہ لیا جائے گا بات واضح ہو رہی ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ کوئی کوٹ کرے گا تو مسکنسپشن پیدا ہوں گے کنفیوژنس کریٹ ہوں گی وہ دعوت کا میدان ہے اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم ہے لیکن جب اقامت کی بات آئے گی ٹکراؤ کا بات سے یا شریعت نافذ تو اس کے احکام کے نفاذ کی بات آئے گی تو پھر مجرمین کو سزا بھی دی جائے گی ظالموں کا ہاتھ بھی روکا جائے گا یہ اس کے تعلق سے بیان ہے ہاں فمن آفا واصل نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی اس کا جر اللہ کے ذمے ہے انفرادی سطح پر وہی بات معافی پسندیدہ ہے مقتول کے وارث بھی چاہے تو قاتل کو معاف کر سکتے پڑھ چکے ہم لوگ تو یہ انفرادی سطح پر معافی پسندیدہ امن اللہ خب المین بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا والد ہی اور جس نے بدلا لیا اپنے اوپر ظلم کے بعد فلاکن سبھیل تو ایسے لوگوں پر کوئی انظام نہیں ہے جن پر ظلم کیا گیا ان کو تو قطال کی بھی اجازت دی گئی ہے سورہ الحج آیت 39 میں ہم نے پڑھا ہجرت کے سفر کے دوران میں آیت آ رہی اوینا جن سے جنگ چھیڑی گئی اب ان کو اجازت دے دی گئی ان کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں کہ وہ مظلوم بنا دیے گئے تھے تو مظلوم اگر داد رسی کے لیے کھڑا ہو بدلا لے کوئی حرج کی بات نہیں حرج کس پر ہے الزام کس پر ہے پکڑ کنکی ان ہونی چاہیے عَلَى الَّذِينَ الناس بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں بے جب فل اور زمین میں نا حق فساد مچاتے ہیں الاحم آزاب العلیم یہی جی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے پھر دیکھیے قرآن کا انداز سبحان اللہ بدلا لے سکتے ہو برائی کا بدلہ ویسی برائی انہیں یعنی جواب بھی دیا جائے گا اور ظالم پر الزام بھی ہے لیکن انفرادی سطح کے تعلق سے پھر رہنمائی ولمن صبر وغفر و لمنہ اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بش کی بڑی ہمت کے کاموں میں سے الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یاد دلا دی اما عائشہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انفرادی ذاتی معاملات میں کبھی کسی انتقام نہیں لیا معافی معافی معافی لیکن جب اللہ کی حدود ٹوٹتیں تو سب سے زیادہ غصہ کس کو آتا حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے انفرادی سطح پر معافی پسندیدہ اجتماعی معاملات میں احکام الہی توڑے جا رہے ہوں تو وہاں پھر غصہ بھی آنا چاہیے اور شریعت کے نفاذ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی کارساز نہیں وہ طرح غالمین آزاد اور تم ظالمین کو دیکھو گے دیکھیں گے وہ گے ہمارے کا ہے اب ہمارے لیے بچاؤ کا خلاصی کا کوئی معاملہ ہے قطعا نہیں کل ان ظالمین کا کیا حشر ہوگا ان کی بے بسی کا عالم علی خوشین اے نبی علیہ السلام اور آپ دیکھیں گے وہ عادضی کرتے ہوئے ذلت کی کیفیت کے ساتھ جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے جھکے, جھکے ہوئے نظریں چرا کر دیکھیں گے کوئی خوف تاری ہوتا ہے تو آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے پھر ذرا سی کھولتا ہے کہ وہ خوف ہے کہ نہیں ہے نیچے رکھ کے دیکھتا ہے کچھ ہے کہ نہیں ہے یہ وہ کیفیت خوف کے شدید دہشت کی یہ ان کی بیان ہو رہی ہے بقال اللہ اور کہیں گے ایمان لانے والے امن الخاص الدین خصیروسم الحل یوم القیامہ بے شک خسارے و... خسارا پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں پورے زمر میں بھی اور یہاں بھی آئی ہے سب سے بڑے خسارے میں کون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا کل اللہ من النار اللہ آج ہمیں ہمارے گھروں میں بڑی بہت محنت کی ضرورت ہے ایمان کیا بھی آ رہی ہیں قرآن کی محنت دین کی محنت اللہ کے کلمے کی طرف گھر والوں کو بلانا گھر والوں کی فکر کرنا اپنے آپ کو ان کو گھر والوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچانا یہ بات سورج تحریم کی آیت نمبر آٹھ میں آئے گی جنتی فیملی کا نقشہ بھی آئے گا سورج تور کے آیت تھے میں گھر ماں باپ ایمان پر اولاد بھی ایمان پر اللہ ملا دے گا اللہ ایسی فیملیز ہم سب کو عطا فرمائے عذاب آگا ہو جاؤ کہ ظالم اللہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے وما من من دون اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی کارساز جو انہیں اللہ کے سوا مدد دے سکے يضلل فما له من اور جس کو اللہ سن تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں اس سجیب من قبل یوم اللہ مرد له من اللہ اپنے رب کی پکار پر لبئی کہو اپنے رب کا کہا مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کی جان سے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے کیا پکار لگی صورت میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو یہ فرض ہے بھائی مجھ پر آپ کا کوئی نفلی کام نہیں اور امتی وہی ہے جو امت والا کام کرے اور امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اپنا حصہ ڈالے ہاں عورتوں کا اپنا دائرہ کار ان پر ان کی ذمہ داریاں مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اہل ان پر اور زیادہ ہوں گی لیکن کوئی امتی سے محروم نہ رہے یہ ساری امت پر ہر ایک کی استعداد اور کی پیسٹی کے مطابق اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا لازم ہے تنظیم اسلامی بھی اسی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا اور بھی جماعتیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وجیل بسی دین کی مسلمہ تعلیمات کے مطابق اس جماعت کو ڈاکٹر صاحب نے رحمت اللہ علیہ ہم بھی اسی, کا حصہ ہیں. اسی خافلے میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دل کو بھی مزید توفیق عطا فرمائے یہاں آپ کا دل ٹھکے اس جماعت میں شامل ہوں کسی اور جماعت میں ٹھکے کسی اور جماعت میں چلے جائے کتنی عجیب بات کرو میں افسر. اگر تو کہ کوپیٹ سیکٹر کا ہم نے بزنس کلانا ہوتا تو پھر اپنے سارے ہم اپنے سارے کامپیٹیٹیف فیچرز آپ کے سامنے رکھتے اور باقیوں کے پروڈکٹ کی جہے وہ غلطی ہیں آپ کے سامنے رکھتے لیکن نہیں. ہم نے کوئی دنیا تھوڑی کمانی ہے ہمیں تو بس مقصود ہے کہ اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائے آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں یہی ہمارے ساتھ فرماتے تھے ڈاکٹر شراہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی یہ ایک جماعت ہم نے بنائی ہے علا وجل بصیرت دین کے تقاضوں کے مطابق اس کی تفسیر اپنی جگہ پر ہے کچھ ذکر کر دیں گے بعد میں کسی شب میں ان اللہ لیکن یہ کہ علا وجل بصیرت اس جماعت میں ہم شامل ہیں یا دل ٹھوکے آؤ بھائی بسم اللہ کرو آگے بڑھو مل جل کر کام کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے رب العالمین یہاں بھی چند ساتھی ہیں نا ہمارے حضرات میں خواتین میں یہ سب مل کے محنت کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ دو ہزار پتا نہیں اتنے دادا تو مجھے بھی نہیں سہولت سے پورا مہینہ قرآن ہم سن رہے ہیں فائدہ ہو گیا نا مجھے ممکن نہیں تھا کہ میں آپ سب کو جمع کر سکتا نہ میرے پاس یہ فیسلٹیز تھی کہ میں اتنے لوگوں کے لیے انتظام کر سکتا نہ ان ساتھیوں کے پاس سب کے پاس اتنی فیسلٹیز تھیں لیکن اللہ نے پول کر دیا اجتماعیت کی برکت ہے کسی کا مال لگ رہا ہے کسی کا وقت لگ رہا ہے کسی کی انٹلیکٹ لگ رہی کسی کی اور صلاحیتیں لگ رہی یہ پول ہوتی ہیں تو ہم سب کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ قافلہ تنظیم اسلامی کا یہ بھی اقامت دین کی جد میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے ادل دل ٹھکے آئیے اللہ کا نام لیجیے کہیں اور ٹھکے تو کہیں اور جائیے کچھ لوگ کہتے ہیں سارے غلط ہیں میں ٹھیک ہے اپنی جماعت بناؤ نہیں وہ تو بڑا مشکل کام ہے تو پھر آؤ یہ کیا ساری غلط ہے تو سب کو ہم غلط کہہ رہے تو صحیح پتہ ہے نا ہمیں لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بالا کیا کرے ہم نے بھی تھوڑی ہوشیاری سیکھ لی اللہ کے و کرم سے بھائی سب غلط کہہ رہے ہو آپ مان لیا آپ سب غلط کب کہہ رہے ہو جب آپ کو صحیح پتہ ہے نا بناؤ جماعت کھڑے ہو جاؤ بڑا مشکل کام ہے تو پھر آؤ کسی جماعت کے اندر بھائی کہیں تو آؤ اور پھر اللہ ان ساری جماعتوں کو جمع فرما دے فرمائے گا ان شاء اللہ اللہ اپنا حصہ ڈالیں دوسروں کے دل وسیع رکھے مگر اپنا حصہ ڈالیں مجھے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو ہماری اولاد کو ہمارے گھرانوں کو ہمارے وسائل کو ہماری صلاحیتوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے اس سجیب نے اپنے رب کا کہا مانو اپنے رب کی بات قبول کرو من قبل اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی ٹالنے اور پھیرنے والا نہیں ہوگا من یوم تمہارے لیے اس دن نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی نکیر کرنے والا ہوگا کہ تمہاری سپورٹ میں تمہاری حمایت میں کھڑا تم, تم کو بچا لے کوئی اس دن اللہ کی پکڑ سے بچانے والا مجرمین کو نہیں ہوگا فعین اور علیم حفیظ و نبی علی السلامی بھی رنگو پھیڑ لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہ بان بنا کر نہیں بھیجا منوانا آپ کا کام نہیں آپ پہنچائیے ان علی کا بلاغ بے شک آپ کے ذمےد و پیغام کا پہنچا دینا ہے وہ انسان بھی اور بے شک وہ انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزاج چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے تم اور اگر انہیں ان اس کے بدلے کوئی تکلیف پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی پک انسان کفوت بے انسان بڑا ہی نہ ہے ذرا نعمتیں ملتی ہے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا تکبر میں آ جاتا ہے ذرا مشکلاتی تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے یہ طرز عمل غلط ہے صحیح طرز عمل کیا ہے نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنا جی اب بیٹوں بیٹھیوں دونوں اور کسی کے نہ دینے کا ذکر آ رہا ہے بیٹے بھی بیٹیاں بھی دونوں بھی اور کچھ بھی نہیں اللہ اکبر ل آیت کا یہ دو آیتیں ذہن میں رکھے آیت نمبر 49-50 اولاد کے تعلق سے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشان اگر ہے اللہ کی قسم یہ دو آیتیں بڑی عظیم ہیں ان کی اوپننگ دیکھیں کلوزنگ دیکھیے للہ ملک سماواتی ولاب آسمان و زمین کل کائنات کے بادشاہ اللہ کے لیے ہے کل اختیار ہے اس کا یخلق ما شاہ جو چاہے پیدا فرمائے شاہ وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں وہ یہاں بولی میا شاہ اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے او یوز رجوم دکرانا یا انہیں جمع کر کے جوڑے دیتا ہے یعنی بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹی جوڑا کے سامنے میں بہن بھائی یعنی بیٹے بیٹیاں دینا و وہ جس کو جلوم شاہ و عقیمہ دوبارہ پڑھتا ہوں میں اور یوزب جم درآن و عنافا اور جس یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں آتا فرما کر وہ جلم شاہ و عقیمہ جس کو چاہتا ہے اللہ بے اولاد کر دیتا ہے ان نہ علیم القدیر بے شک اللہ خوب علم رکھتا ہے اور بھرپور قدرت رکھنے والا ہے یہ دو آئے تھے سات اگر پڑھیں انچاس پچاس شروع میں کہا بادشاہ اللہ کی جو چاہے پیدا کرے اوپننگ کلوزنگ میں کہا کل علم اس کے پاس ہے کل قدرت اس کے پاس کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں نہ علم کی نہ قدرت کی مگر جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے دونوں دے جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے اس کی مشیت میں جو بہتر ہے وہ کرتا ہے بندوں کے ساتھ اور وہ واقعہ سور کہاف والا بھی میرے چھوٹا بیٹا لے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے واپس اس میں بھی ایک حکمت تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے بیٹیوں کا بیان تو آ ہی گیا ممکن ہے بات ساتھی ایسے ہو کہ جن کو اللہ نے اولاد نہ دی ہو ایک ساسی سے ملاقات ہوئی کچھ تعارف ہوا تو پوچھا بھائی ان کے ساتھ ایک ان کے بھتیجی بھائی کیا نام ہے بٹیا کا یہ یہ نام ہے ماشاء کتنے بچے جواب سنیے گا صلہ اللہ کے بندے کا کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اہلیہ کو اب تک اس آزمائش سے بچا کر رکھا ہوا ہے سمجھ آئی اولاد آزمائش بھی تو ہے فتنہ پڑھ, پڑھ چکے ہیں سورج توبہ میں پڑھیں گے سورج تغابن میں انشاءاللہ شاء نمبر پندرہ میں ان اموالکم اموال فتنہ بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ انہی کی بنانے کے چکر میں کبھی کبھی انسان آخرت برباد کر لیتا ہے ان کے پیچھے پڑ کر حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے یہ فتنہ تو ہے آ, انہی کو صدقہ کا جاریہ بھی بنایا جا سکتا ہے دونوں پہلو ہیں لیکن ان کا جواب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اہلیہ کو اب تک اس آزمائش سے بچا کر رکھا ہوا ہے اللہ اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے بھیجے جانے کی کچھ اقسام کا بیان اور کسی انسان کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وہی یعنی اشارے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا اومی وَرَاءِ حِجَابٍ یہ پردے کے پیچھے سے موسر السلام سے بھی کلام ہوا یا یورسلہ رسول رسول اللہ کسی فرشتے کو بھیجے پیوحی ابھی ما یشا پھر اللہ جو چاہے وہ فرشتہ وہ وحی کر دے پیغمبر کی طرف تو اللہ دل میں کوئی بات ڈالے اللہ خواب میں بھی تو دکھاتا ہے پیغمبر کو ابراہیم علیہ السلام دل میں کوئی بات ڈالے یا اللہ حجاب کے پیچھے سے کلام کرے علیہ السلام یا اللہ فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرے یہ عام وحی جو انبیاء رسول پر آیا کرتی تھی کچھ اور بھی اقسام کی کتابوں میں ملتی ہیں لیکن معروف اقسام کی جو اللہ تعالیٰ بندو سے کلام کرتا رہا ان کی طرف اپنی بات کو بھیجتا رہا ان حکیم بے شک و اللہ بہت بلند اور انتہائی حکمت والا ہے روح بن امری نام اور اسی طرح اے نبی علیہ السلاۃ السلام ہم نے آپ کی طرف اپنی اس روح مراد وہی قرآن اس روح یعنی وہی قرآن حکیم کو وہی کیا ہے اپنے حکم سے ماں کنت یعنی دوبارہ نوٹ کیجئے گا روح کا لفظ وہی کے لیے آیا ہے اور اب یہ قرآن کے لیے اس مقام پر آیا روح کا لفظ وحی قرآن کے لیے ما کنت تدری و ولل ایمان آپ کے علم میں نہ تھا کہ احکام کی تعلیمات کیا ہے اور ایمان کی تفصیلات کیا ہیں ولاک من من لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کو بھی کس نے عطا کیا اللہ نے آپ کے علم میں کتاب مراد احکام کی تفصیل نہیں تھی آپ کے بھی ایمان کی تفصیلات نہیں تھیں آپ تو جارے تغارے ہیرا میں اللہ نے عطا فرمایا اور اس سے ہم نے نور بنایا مراد قرآن کو اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اگلا جملہ بڑا قیمتی اور بے شک آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اللہ اکبر ہدایت کون دیتا ہے اللہ رہنمائی کس نے کی ہے امام المبیان صلی اللہ علیہ وسلم اتا کو ہوا اعطا ان کو ہوا رہنمائی وہ فرما گئے اور اس کتاب کی عملی شکل بھی عطا کر گئے جیسے ام عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا کانہ خلوقہ القران حضور نبی اکرم علی اسلام کے کی اخلاق کیا ہیں وہ تو چلتا پھرتا قران ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بے شک اپ ہیں نبی جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں صراط اللہ, اللہ لذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہ اس اللہ کا راستہ جس وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ اللہ تفصیل العمور آگاہ ہو جاؤ کے تمام کاموں کا لوٹنا اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف ہے اس کے بعد سورہ زخرف ہے مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ صورتوں کا آغاز حامیم کے حروف سے ہو رہا ہے سورہ زخرف میں ایمانیات کا بیان ہے اللہ تعالی کی قدرت کے دلائل کا ذکر ہے اور ابراہیم علیہ السلام موس علیہ السلام کے کچھ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین یہ حروف مقطعات والکتاب المبین قسم ہے واذی کتاب یہ قرآن کی انا جعلناه قرانا عربی لعلکم تعقلون بیشک ہم نے اسے عربی زمان میں قران بنایا تاکہ اے لوگوں تم سمجھو وہ انه فی ام الکتاب لدینا علی حکیم اور بیشک وہ قرآن ہمارے پاس وہے محفوظ میں ہے بلند مرتبے والا بہت حکمت والا افانب عان کمر ذکر صفحا کیا یہ نصیحت تم سے ایراز کر کے ہم اس لیے ہٹا لیں انکم تُمْ اومم مصرفین کہ تم حسے سے گزر جانے والے ہو یہ مشقین کہتے ہیں کچھ اور پیش کیجیے کچھ اور لے کر آئیے اللہ فرماد تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کیا ہم اپنی نصیحت کو معد اللہ واپس لے لیں وہ کم ارسلام نبی اولین اور ہم نے پہلے لوگوں میں, لوگوں میں بہت سے امبیاں بھیجے وماطیم نبی اللہ کا ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے مگر وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے ماد اللہ فعالین بس ہم نے ان اہل مکہ سے زیادہ سخت قوت والے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور گزر چکی ہیں پہلے لوگوں کی مثالیں وَلَئِن من خلق السماوات والأرض خلقهن اور اگر ان کو زمین پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے انہیں پیدا کیا ہے اس اللہ نے جو غالب علم والا وہ اللہ جعل الارض وہ جس یعنی نے مقامی اور تمہارے راستے بنائے امب قدر اور وہ اللہ کے جس ایک اندازے کے ساتھ آسمانوں سے پانی آسمان سے بارش برسائی فانشر نہ بہی بلدتم مئیتا پھر ہم نے اس سے زندہ کیا مردہ شہر کو کگال کا تخرجون اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے اندازے کے ساتھ وہ بات یہ اللہ کی مشیت کے مطابق کہاں برسانی کہاں نہیں برسانی کس علاقے کو صحراہی رہنے دینا ہے کسی کو کس کو سطح مرتفا رہنے دینا ہے اور کہاں بارش برسنی ہے کہاں زراعت کا اہتمام ہو کہاں نہ ہو یہ اللہ ہی کی مشیت کے مطابق معاملات چل رہے ہیں بہرحال بارش سے مر زمین کی زندگی کا دالی کا تخرجن اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے ول ندی خلق الزوالک اللہ وجہ فلکی ولان عام اماتر کبول اور اللہ کے جس نے ان سب چیزوں کے وہ اللہ جس نے ان سب کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے بنائی کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سوار ہوتے ہو ہوا نہیں تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک طرح سوار ہو جاؤ تم متد کرو نعمت اور تم ذکر کرو اپنے رب کی نعمت کا جب تم اس کی پیٹھ پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ یعنی سواری پر بکول اور کہو سبحانین پاک ہے وہ داد جس سے ہمارے نے ہمارے سواری کو مسخر کر دیا ہمارے قابو میں دے دیا اور ہم اس کو بالکل بھی اپنی قابو میں لانے والے نہیں تھے وا اننا الی ربینا لمرقلدون اور بیشک ہم ضرور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ معروف دعا ہے جو ہم سواری کے حوالے سے پڑھتے ہیں البتہ کچھ اور بھی پہلو ہیں حضور علیہ السلام جب شہر سے باہر کا سفر کرتے تو دو رکعت ادا کر کے تشریف لے جاتے سفر کا آغاز دو رکعت سے ہوتا پھر سواری پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھی جائے گی ایک اس سواری کی دعا یہ تو شہر میں بھی پڑھ لیں سائیکل پہ گاڑی میں بس میں ایک سفر کی دعا وہ بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے ذرا تفصیلی دعا ہے اس کو بھی کم سے کم آپ نے یاد کر لے وہ اپنا اپنے اسمارٹ فون میں کتاب کی شکل میں رکھ لے اپنے پاس اسمارٹ فون پر رکھ لے یہ جو طویل سفر ہم کرتے تو سفر کی دعا الگ ہے اور سواری کی دعا الگ یہ جو دعا یہ سواری کی ہے چاہے وہ موٹر سائیکل ہے گاڑی جہاز ہے کچھ بھی ہے اور جو سفر پہ ہم جا رہے ہیں عام طور پر جب یہ سعودی ایئر لائن کے اندر ہوتے ہیں وہیں بس اس کا اہتمام ہوتا ہے وہ طویل دعا جو پڑھی جاتی ہے اس کا مفہوم ذہن میں ہو وہ سفر کی دعا اور یہ سواری کی دعا جلو انارینا لمن و کلیمن اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. کیا مطلب بھائی کراچی میں دس کلومیٹر کا فاصلہ, فاصلہ تم نے طے کر لیا پندرہ کلومیٹر کا کر لیا کراچی سے لاہور چلے گئے ساڑھے بارہ سو کلو کا کر لیا یورپ میں کہیں چلے گئے تین ہزار کلو کا کر لیا یہ سفر تو ہوا پورا واپس بھی آ گئے کون اور سفر بھی تو چل رہا ہے نا ریزرویشن کرائی ہوئی ہے اس کی پہلے سوئی ہوئی ہے فلائٹ بھی ٹائم پر ہے سیٹ بھی بکڈ ہے اور کوئی ڈلے گا اس میں ان سر نہیں اب تیاری کتنی کا تک کی ہے بھائی ویزا پاسپورٹ سواری کا سامان یہ ہے جو محنت مجھے اور آپ کو کرنی ہے. آمنو وہ آمر اس جی سفر جاری زندگی کا کتنی پیاری دعا ہے ان دعاؤں میں پورا پورا عقیدہ ہے پڑھ رہے ہو سواری کی دعا اور یاد دہانی ہو رہی ہے آخرت کے سفر کی وہ انا اللہ اور لمن خلیمون اور بے شک ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے وہ جا ہی جز اور انہوں نے اس اللہ کے اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس اللہ کے لیے بنا لی ہے جز یعنی اولاد یعنی مشکین نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا فرشتوں کو ماد اللہ اسی طرح اہل کتاب نے اللہ کے بیٹے بنا ڈالے معد اللہ جز اسی سے نقطہ نکلا کہ اولاد کیا ہے انسان کا جز ہے اولاد کیا ہے انسان کا جز ہے اور وہ جو حدیث بتائی تھی حضور نے فرمایا تو بھی تیرا مال دونوں کس کے تیرے باپ کے یاد آیا تیرے ابا کو تج پر پورا اختیار حاصل ہے جز اس میں اور بھی تفصیلات ہیں فکری احکام بھی ہیں کہ تفصیل خیراب ہوتا فاسکر میں پڑے ورنہ بہت بحث ہو جائے گی لیکن اس جز سے بہت سارے احکامات اہل علم نے بیان فرمایا وہ تفاثیر میں دیکھیں ان الانسان انسان الکفور مبین بے شک انسان بڑا ہی نا اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچا اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے امیت تخت اما یخلق بناتن کیا اس اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیکم بل بالبنین اور تمہارے لیے بیٹوں کو مخصوص کر ڈالا عجیب بات ہے پڑھتے آئے پہلے بھی ویلا بشین احدا دور رحمانی مفن اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثال اس نے اللہ کے لیے دے دی و اللہ مجھے مسبت ادیم تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے اپنے لیے بیٹی پسند نہیں اللہ کو کیا الاٹ کر رہے ہیں اللہ بیٹیاں اب بیٹیوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں فطری کمزوری کا ذکر آ رہا ہے اب امشہلی وہ جو زیور میں پروریش پائے اور بحث مباحثے میں بہت زیادہ واضح بھی نہ ہو اس طرح کی جنس جو ہے مخلوق میں سے اس کی مثال اللہ کے لیے دے رہے ہو یہ زیور میں کھیلنا یہ تو کے کام ہے نا آج کل کے لڑکوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا مت ماری گئی ہے بیڑا غرق کر رہے ہو بھائی کانوں میں بندے پہنے ہوئے لڑکیوں کی طرح ناخن بڑے کیے ہوئے نیل پالش لگائی ہوئی ہے پیچھے وہ چھٹی ہی بنائی ہوئی ہے ادھر چھدوا کر دو رنگس پہنے ہوئے ادھر چھدوا کر دو رنگس پہنے ہوئے ہاتھ بھرے ہوئے رنگس سے اتر بھائی تو مرد بن اللہ کا کلام بھی اشارہ کر رہا کہ زیور میں کھیلنا یہ کس کا معاملہ ہے عورت کا معاملہ مرد کو مرد بننا چاہیے اب یہ تو ہوا جو اللہ آپ کے چہروں کو مسکراتا رکھے اب حدیث سُنے ذرا بخاری شریف کی حدیث لانت کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرے اور لانت کی حضور علیہ السلام نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار لانت حضور نے لانت کی کبیرہ گناہ لڑکیوں کو دیکھے مردوں کو تھا وہ امام صاحب بھی اعلان کرتے کو کھلا رکھو اور کہہ دیتے مردوں کے لیے مردوں کے پتا نہیں وہ بیل باٹم پہلے ہوتے تھے آپ پائی سے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں عورتوں کو دیکھو پنڈلیاں کھلی نہیں ہرام باری کتنا کپڑا پہنا ہوا ہے اور وہ سینا تان کی اناہ وہ ان لے اور ناجائز قیامت کی علامت ہے کہ لباس پہن کر بھی عورتیں بے لباس ہوں گی حضول فرمائے صلی اللہ اور مردوں کے سٹائل پہ چلنا مردوں کے سٹائل پہ کام کاج کرنا بالکل مردوں والے کام کاج کرنا بھائی تم مرد نہیں بن سکتی بھائی تم عورت ہی بنائی گئی ہو اپنے مقام کو سمجھو اپنے دائرہ کار کو سمجھو اور مرد اپنے مقام کو سمجھے اپنے دائرہ کار کو سمجھے خیر تو وہ بھلا کہ جو زیور میں پرورش پائے اور بحث مباحثے میں بہت زیادہ بھی واضح نہ ہو مراد بھارا لیے ہیں کہ عورتوں کے معاملات کو ان کے گھر گھر ہستی کے معاملات تک زیادہ محدود رکھا گیا معاش کی محنت سے بھی ان کو بری کیا گیا شریعت کے تعلیم کے اندر اور بہرحال کئی مرتبہ وہ اپنا مدعا بیان کرنے کے اندر کمزور پائی جاتی ہیں ہاں کچھ خواتین بڑی انٹلیکچوئل ہو سکتی ہیں تو وہ ایکسپشن ہوگا لیکن اکثر کے اعتبار سے بات بیان کی جائے گی کہ اپنا مفہوم اور مدعا بیان کرنے کے اعتبار سے بھی کوئی بہت زیادہ واضح دلیل ان کے پاس عام طور پر کم ہوا کرتی تو یہ فطری کمزوری ہے اور اسی فطری کمزوری کے اندر ایک حسن ہے وہ ساری بحث اپنی جگہ پر بتایا جا رہا ہے کہ اس جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کچھ کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا اور وہ کہ جو بیٹی تمہیں پسند نہیں ہے تم بھی من پار چاہتے ہو تم بھی افرادی قوت لڑکوں اور بیٹوں کی شکل میں چاہتے ہو اور تم اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو عجیب تمہاری بھونڈی تقسیم ہے یہ بات بھی سورہ نجم میں پڑھیں گے انشاءاللہ 27 سے پارے میں وجعل الملائکۃ الذینہم عباد الرحمن الناس اور انہوں نے ٹھہرالیا فرشتوں کو عورتیں جو کہ اللہ کے بندے ہیں الشہیدو خلقہم کیا تم ان کی پیدائش کے موقع پر موجود تھے تم ان کے جینڈر پتہ ہے کیا کہ کی مرد کہ عورت ہیں ستک تبو شہالتہم ان کا یہ دعویٰ ابھی لکھ لیا جائے گا وہ یوس قیامت کے دن پوچھا جائے گا وہ قالو لو شاہ اور رحمان اور وہ کہتے کہ اگر اللہ یعنی رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے وہی بلیم اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا معاذ اللہ مالهم من علم، انہی اس کا کچھ علم نہیں ہے وجدنا بلکہ وہ تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا وہ انارے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں وہ کزار کماس من قبل کا فیقریت اور اسی طرح ہم نے اے نبی علیہ السلام سے پہلے کسی میں کوئی در سنانے والے رسول کو نہیں بھیجا مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا وہ اناساری اور بے شک ہم ان کے نش قدم کی پیروی کرتے ہیں اس صورت میں بھی اگرچہ میں بہتر راہ بتانے والا ہوں یعنی حق لے کر آیا ہوں اس سے بہتر جو تم, جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تب بھی ان کی پیروی کرو گے امنا وہ بولے بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اللہ کا فرمان فن تخمنا ان سے بدلا لیا فنکی فکان بت المقر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت موسا علیہ السلام کا بھی بیان آئے گا ان شاء اللہ بھائی قول ابراہیم علی ابھی ہی مقومی اندھن اور یہاں کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بیشک میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم لکھ پر پرستش کرتے ہو الا الذي فطرنی فانه يسيهدین مگر ہاں وہ اللہ کہ جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے بیشک وہ مجھے جلد ہدایت عطا فرمائے گا وجعلها کلمتم باقیتن فی عاقبه لعلهم یرجعون اور انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا بنا دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں کیا مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی دعوت دی انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کی دعوت دی یہ سلسلہ جاری ہے مشکی مکہ کو سمجھایا جا رہے تم انہیں کی نسل سے ہو دیکھو وہ تو توحید پر کاربن تھے ان کی تو دعوت توحید کی تھی لا اللہ تاکہ وہ رجوع کریں بل متعت ورسول رسول اور بلکہ میں نے اللہ فرماتا ہے بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی سامان زندگی دیا یہاں تک ان کے پاس حق یعنی قران آ گیا اور صاف بیان کرنے والے رسول اگئے صلی اللہ علیہ وسلم ولما جاءہم الحق قالوا ھذا لسحر و اننا به کافرون اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے معاذ اللہ اور بیشت کم اس کے انکار کرنے والے ہیں وقالو لولنزل هذا القران على جن من القریتين عظیم اب وہ بولے کہ یہ قران دو بستیوں میں سے کسی سے بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا یہ مشکین مکہ کہتے اللہ کو ایک یقین ملا محض اللہ اللہ مکے کے کسی سردار کو دے دیتا اللہ تائس کے کسی بڑے سردار کو دے دیتا یہی ملا محض اللہ وہی مادہ پرستانہ سوچ تالوت کو دیکھ کر بھی لوگوں نے کیا کہا تھا اس کے بعد سو مال نہیں ہے بھئی. تو اللہ فرماتا ہے، یہ تم مال کے ترازو پر توڑنا چاہتے ہو یہ تو اللہ کا فیصلہ اللہ کے مشیت کس کو پیغمبر بنائے اہم یک رحمت کیا یہ آپ کے رحمت کو تقسیم کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں روزی کو تقسیم کیا ہے ورفعنا فوق بادن درجات اور ہم نے ان میں سے باس کے درجات باس پر بلند کیے ہیں لت تقید بآدن سخری تاکہ ان میں سے ایک کو دوسرے کو ان میں سے ایک دوسرے کو خدمتگار گار بنائے اللہ نے سارے لوگوں کو تو برابر نہیں کیا نظام چل ہی نہیں سکتا کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ فیصلے کیے کسی کو کم کسی کو زیادہ اسی کا یہ فیصلہ ہے کہ رسالت وہ کس کو عطا فرمائے اسی کا فیصلہ ورحمت ربك خير مما يجمعون اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کرتے ہیں رحمت سے یہاں مراد وہی کی نعمت ہے ہدایت کی نعمت ہے ولولا ان يكون الناس امه واحده اور اگر یہ امکان اور احتمال نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے لجعلنا لمن يكفر بالرحمن تو ہم بناتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا لبيوتهم سقوفا من فضه ان کے گھروں کے لیے چاندی کی چھت و معارج اور سیڑھیاں علیہا ید جن پر وہ چڑھتے ولی بین ابواب و مسور علیحا ید تکی اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگاتے وہ رخ اور وہ بھی سونے کے بنا دیتے اللہ اکبر اگر یہ احتمال نہ ہوتا کہ سارے ہی بہک جائیں گے کیوں جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو مستی زیادہ سوچتی ہے جب فراوانی و خوشحالی زیادہ ہوتی ہے تو غفلت کا امکان زیادہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے بہک جاتے تو اللہ فرماتا ہے ان کے گھروں کے لیے چاندی کی چھت اور سیڑیاں بناتے گھروں کے دروازے اور تخت وہ چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے بنا دیتے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا پھر کیا ہوتا سارے ہی جاتے سارے بہگ جاتے سارے غافل ہو جاتے برباد ہو جاتے یہ بھی اس كی مشیت ہے كس كو زیادہ دے كس کو كم دے،, دے وہ بہتر جانتا ہے یہ سارا کچھ بھی اگر مل جاتا یا مل جائے وہ ان كلى كا لما متا الحیاتی دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے مگر دنیا كی زندگی کی تھوڑی سی پونجی حقیق سے پونجی وال آخرت وبی كل متقین اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقین کے لیے ہے تقوبہ لوگ کے لئے آخرت کا ٹھکانہ ہے اللہ ہمیں یقین اتا فرما دے ورنہ بھائی کو لیمٹ تو ہے نہیں اور دو گس کفن کے لئے کتنے جتن کر رہا ہے انسان دو گس کفن وہ بھی کب حالات ایسے ہوں کہ تدفین کرنا غسل دینا کفن دینا ممکن ہو اور مسلمان دستیاب بھی ہوں ورنہ کہ کسی کی ہوائی جہاز کے اندر فضاء میں آگر موت واقع ہوگی تو کہاں ملے گا وہ سمندر میں ڈوبیا کہاں ملے گا دوگس کفن کے لیے کتنے جتن کر رہا ہے انسان سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے وہ اپنی مشیت کے مطابق کسی کو زیادہ کسی کو کم دے رہا ہے بانس کو اگر زیادہ مل جائے تو وہ بہک کر کفر کی طرف چلے جائیں گے اور بعض کو نہ ملے تو وہ بھوک کی وجہ سے کادل فکر یقین کفرن قریب ہے کہ فقر, تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف نہ لے جائے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کمائیں معاش کی محنت کریں حلال پر کریں قناعت کے ساتھ کریں شکر گزاری کے ساتھ اور معاش سے بڑھ کر معاد آخرت کی فکر کریں دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں نا ہم سب کو یاد ہے کہ قصب الحلالی فریدت رس کے حلال کمانا فرض ہے بالکل صحیح بات ہے بھائی یہ پوری حدیث نہیں ہے ہاں پوری حدیث یہ ہے قصب الحلالی فرید بعد بادل فرا رسک حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد ساتھ بھی نہیں یہ پوری حدیث رشک حلال کا کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد باقی فرائض پہلے بعد میں یہ کم ہو سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے فرائز چھوڑے نہیں جا سکتے اور وہ فرائض جو ہم سمجھتے ہوئے رہے ہیں خود اللہ کا بندہ بھی بندہ ہے عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اخلاقیات بھی حقوق العباد بھی سر آنکھوں پر اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد فرض ہے ہمارے ذمے فرائض کا یہ تصور سامنے رکھے بھائی تو رشتے لال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد یہ کم ہو سکتا ہے وہ کم نہیں ہو سکتا اس میں مقصد کے ساتھ مجھے آپ کو کھڑا کیا گیا مقصد اوپر رہے گا ضرورت نیچے رہے گی ضرورت کم قربان ہو سکتی مقصد چھوڑا نہیں جا سکتا اور ضرورت پر کے پوری کر لی مقصد کو چھوڑ دیا دنیا بن بھی گئی تو کیا آخرت برباد ہو جائے کیا بنے گی دنیا کتنا لے کے جاؤں گا دو فٹ نیچے کچھ بھی نہیں یہ کلیئرٹی اللہ مجھے آپ کو سب کو عطا فرمائے